بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعنوه به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الا هادي له ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات النور محمد عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد فأعود بالله السميل عليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يفلح المؤمنون الذين هم في فاشعون رب امال صالح کے مباحث میں سب سے پہلے نماز کا مطالبہ ہے سب سے پہلا ٹیسٹ نماز ہے انسان کی مسلمانی وہ مسلمانی جو جس پر قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں وہ نماز سے نماز تک ایکسٹینڈ کرتی ہے جیسے ملکیا ہوتا ہے نا گاڑی کا سال سے سال تک حالانکہ گاڑی آپ کی ہے سال کے بعد وہ کسی غیر کی نہیں ہو جاتی لیکن پھر بھی میزیا رینیو کرانا پڑتا ہے تب آپ کی ہوتی ہے اسی طرح تیز مسلمان ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک حقیقی مسلمان رہتے ہیں اگر اگلی نماز پڑھے تو اس کی مسلمانی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ملکیاں رینیو ہو جاتا ہے نہ پڑھے فقد کا تھا تو اس نے کفر کر دیا جو اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا حضور نے نسرا اللہ جو دئی نہ یعنی ہمارا اور ان کا جو ایگریمنٹ ہے وہ نماز کا ہے منترا کا فقد فقط کا جس نے اس کو ترک کر دیا وہ کافر ہو اب اس میں دو تشریحات کی گئی ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ ایمان قانونی جو ہے جب تک آدمی زبان سے کلمہ کفر نہ کہے تب تک وہ قانونی طور پر مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان کے تمام قانونی اور آئینی حقوق اسے حاصل رہتے ہیں حالانکہ میں نے ارج کیا تھا کہ یہ وہی پالیسی ہے کہ کار میں کن ان کار میں کن یا کار میں کہو ان کہ کام بے شک نہ کرو لیکن من سے مت کہو ورنہ کمپنی ٹرمینیٹ کر دے بس لگے رہو آستاست یہی حال ہے لیکن اللہ کے یہاں جس ایمان پر فیصلے ہونے وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک ایکسٹینڈ کرتا ہے اب جن کے یہاں قرآن حکیم کا نزول ہوا انہیں کی اصطلاحات میں ہوا لہٰذا جب ان سے کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو وہ اس کے سیا کو شباب کو سمجھتے تھے کہ ہم سے کیا کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے. جس طرح کوئی زمیندار اپنی زمینداری کی جو ان کی اصطلاحات ہیں جو ٹرمز ہیں وہ سمجھتا ہے اسی طرح ہر جو ٹیکنیکل پروفیشن ہے ان کی اپنی ٹرمز ہیں سائنس کی اپنی ہیں انجینئرنگ کی اپنی ہیں پھر اس میں میڈیکل کی اپنی ہیں مختلف جو آگ کے سیکشنز نکلتے ہیں ان کے اپنی اپنی ٹرمز ہیں ایون کے جو آپ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اس کی اپنی ہے حدیث کی اپنی ہے قرآن کے وقوف اپنے ہیں یہ رمضیں جو ہیں ٹرمز جو ہیں یہ اپنی اپنی مثلا ان مثلاً یہاں روزے کا رواج تھا معلوم تھا انہیں کہ سومگ کس کو کہتے وہ یہ سوم گھوڑے کو رکھوایا کرتے تھے گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کا منہ باندھ کر اس لیے کہ گھوڑا کو سمجھتا تو نہیں کچھ کہہ دیتا کہ اتنے ٹائم سے لے کر اتنے ٹائم تک نہیں کھانا تو گھوڑا کھائے نہ وہ اس کا منہ باندھ دیتے تھے اور ہوا کے الٹے روخے چلاتے تھے سامنے سے ہوا ہے اور آپ کو پتا صحرا میں جب ہوا ہوتی ہے تو ریت بھی آتی ہے اور ہوا کے الٹے روخ سے چلاتے تھے تاکہ یہ ٹرین ہو جائے تاکہ اسے سدھار لیں وہ کر کل کل ہمیں کہیں حملہ کرنا پڑ جائے یا پر حملہ ہو جائے تو ایسا نہ کہ طوفان چلا چلاؤ ہمارا گھوڑا گرمو ہی نہ کرے لہذا آئندہ آنے والے حالات کے لیے گھوڑے کو جن مراحل سے وہ نکالا کرتے تھے اس کا نام انہوں نے رکھا سوم اور جو گھوڑا ان حالات سے گزر جاتا تھا یہ ٹیسٹ پاس کر لیا کرتا تھا اس میں سورج کے مخالف بھی چلانا ہوتا تھا سامنے سورج پر اور گھوڑا جو ہے وہ اس سمجھ جا رہا ہے ہوارے اور اسی سے مت سفر کروایا جا رہا ہے اس کو اسے کہتے تھے الفرس سائن اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی یہ ٹرینڈ گھوڑا ہے تو جب کہا گیا کہ اب تمہیں فارم رکھنا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ ہم سے کیا جانا ہمیں آنے والے حالات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے نفس پر کنٹرول کرنا سکھایا جا رہا ہے کل کل کوئی چیز تمہارے سامنے آ جاتی ہے اور نفس انتہائی تقاضا کرتا اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اسے مت استعمال کرو کہ تمہارا نفس تمہارے اتنے کنٹرول میں ہونا چاہیے کہ تم جب کہہ دو کہ بھائی یہ منع ہے تو وہ منع ہو جائے تو اس کی ٹریننگ حلال کو منع کر کے دی گئی اتنے سے اتنے وقت لے کر آپ نے وہی وہ کھانا ہے نہیں کھا سکتے کیلا نہیں کھا سکتے سیب نہیں کھا سکتے روٹی نہیں کھا سکتے حلال ہے نا یہ چیزیں یہ روزہ کیا ہے ہر قسم کی ٹریننگ نفس کے ہر تقاضے کا منہ بند کرتا میں فیصلہ کروں گا کہ تمہیں کب یہ چیز دینی ہے تمہارا کام تھا ڈیمانڈ پٹ اپ کرنی قرض پوٹ اپ کرنی یہ میری ضرورت ہے میاں فیصلہ میں نے کرنا ہے اتارٹی میں ہوں کہ تمہیں کب دینا ہے کس طریقے سے دینا ہے دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا یا تمہیں خبر کرنا ہے نفس کے پاس ہڑتال کرنے کا کوئی اختیار نہیں اس لیے کہ انچارج آپ ہیں یا انچارج آپ تھے یہ ہم تھے لیکن ہم رہے نہیں غلام ہو گئے اس کے ورنہ بہرحال ہم امیڈیٹ وائسرائے تھے اللہ کے اس زمین پر اور سب سے پہلے جو چیز ہمارے قبضے میں دی گئی امتحان کے طور پر وہ یہ چھ فٹ کا بدن تھا یہاں سے پاس ہو گئے تو آگے بات چلے گی باقی زمین کی بات ہوگی پہلے چھ فٹ زمین کی بات اسی طرح جب نماز کی بات ہوئی تو سلا ان کے یہاں معروف تھی سلاد کی تنگ جو ہے آپ دیکھیں فیڈنگ ایک اس طرح ہے یہ جہاں بھی استعمال ہوگی اپنے پورے کے پورے مخوم کے ساتھ ہوگی بچے کو فیڈ کرنا ہے بچے کی ضرورت کی چیز دینی ہے اس کو کھلانا ہے آپ نے کمپیوٹر کو فیڈ کرنا ہے اسی طرح فیڈر پلر نمبر ہوتا ہے فلاں پلر سے بجلی لے کر فلاں سب اسٹیشن کو دی گئی وہاں سے اس کو فیڈ کی گئی اس میں فیڈنگ کا مفہوم اپنی جگہ موجود ہے اسی طرح نماز کی سلاح کے یہاں معروف تھی کن معنوں میں سلہ سواد لام لام کا مادہ کیا ہے سلح وہ کس کو کہتے تھے دانوں کے اوپر پانی ڈال کر ان کی مٹی کو صاف کرنے کا نام سالات تھامتے ہمارے یہاں بھی دیہات میں جب دانے زیادہ گندے ہوں تھوڑے بہت کنکڑ ہوں تو وہ نکال دیتی ہیں لیکن اگر مٹی زیادہ ہو نا جب پرانے آپ کو فریش آ گئی ہیں نا جب کچے سلارے ہوتے تھے تو مٹی بہت جائے زمین تو دانے زیادہ پوتھرے ہوں تو پھر ان کو پانی میں ڈال کے وہ صاف کیا کرتے تھے ایک بالٹی پانی کی بادلی ہوتی تھی اتنا پر پانی تو ہوتا نہیں تھا ہمارے یہاں اب بھی نہیں ہے ناری علاقہ نہیں ہے تو ایک بالٹی میں وہ دانے ڈالتی تھی کچھ اور اس کے بعد وہ ہاتھ مارتی تھی مٹی جو ہے وہ گھول کے پانی میں رہ جاتی تھی پانی گدلا ہو جاتا تھا وہ دانے نکال کے ایک طرف رکھتے جاتے اس کا نام عربی میں ہے سلح پانی ڈال کر دانوں کی مٹی کو دور گویا کہا گیا کہ اب تمہیں اپنے نفس کے اوپر سے مٹی صاف کرنی اب یہ سلاح تمہیں کرنی ہے اپنے نفس کی اسے پاک کرنا ہے اسے صاف کرنا ہے اس کا طرز کرنا ہے یہ تم خون ہوا دوسرا سالحت ان کے یہاں اس اونٹنی کے لیے بولا جاتا تھا کہ پیدائش کے وقت وقت پیدائش جب اونٹنی کی پیدائش کے وقت نزدیک آتا تھا ڈلیوری کے وقت نزدیک آتا تھا تو اس کی دوبر اور دم کے درمیان کا حصہ بیٹھ جاتا تھا ڈھیلا پڑ جاتا تھا ہمارے یہاں پٹواری کی اس میں کہتے ہیں پورے ٹال جنم جب اونٹنی کے پورے ٹال جاتے تھے تو وہ کہتے تھے سلی اب وہ کسی وقت بھی بچہ دے دے گی اس کے پوڑے ڈال گئے اس کا مطلب یہ کہ نماز میں آدمی کے کوڑے ڈال جاتے ہیں ڈھیلا پڑ جاتا ہے نرم پڑ جاتا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بدن سے وہ تیر نکال لیا گیا تھا یہ سارے مفہوم انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے کہ یہاں تو مستعف تھے لہذا وہ جس چیز کا مطالبہ ہوتا تھا وہ اسی طرح پوری پوری ادا کیا کرتے تھے انہیں پتا تھا ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمیں پتا کوئی نہیں ہمیں کہا نماز پڑھنی ہے نماز تے ابھی نماز کہاں بھائی کہاں سے آ گئی اگر اصل مادہ اس کا رہتا ہمارے پاس صلاح تو میں بھی رہتا نماز ایک اور چیز ہے لیکن چونکہ ہمارے یہاں ترجمہ ہوا جب فارسی کا تو اس میں نماز آ گئی پھر نماز اردو میں بھی فارسی سے اردو میں بھی نماز لیا اس لیے کہ اردو تو کوئی زبان نہیں ہے وہ کل زبانوں کا مجموعہ ہے پھر میں دیر تو نموز ہو گئی یعنی اسی طرح اور وہ بگڑتی چلی گئی لیکن وہ کا ہی نہیں ہے سلاح کا تیسرا مفہوم ہے کنیکشن کنیکٹ کرنا اقتصال کونیکٹ کرنا متصل کنیکٹ جڑا ہوا یہ کہتے ہیں نا برامدے سے متصل کمرہ وہ کمرہ جو برامدے سے جڑا ہوا ہے یہ ہو گیا ابتصال جوڑنا متصل جڑا ہوا ہونا وصل جڑ جانا کنیکشن یہ پرانے حکیم میں استعمال ہوا ہے مختلف جگہ پر مختلف مانوں میں یہ سلاد کے سارے مقوم آئے اتصال ہے جو جوڑنا اتصالات وہ مرکزہ جہاں سے جوڑا جاتا ہے بہت زیادہ رابطے ہو گئے نا تو اتصالات ہو گئے آپ ایک موبائل فون لے جائیں پاکستان سے اگر آپ کہیں بھی کریں گے تو سب سے پہلے وہ یہاں کے اقتصاد آپ میں آئے گا اور یہ آگے کنیکٹ کریں گے جہاں بھی آپ کو کرنا آپ پاکستان سے ابو ابوظہبی میں کسی کو کال کر رہے ہیں تو مر سمجھیے کہ آپ کے پاس ابو ابوظابی کا موبائل ہے تو لوکل چارجز آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ پاکستان والے چارجز آ رہے ہیں آپ جوڑنا یہ نماز اصل میں رب کو بندے سے بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے مسجد اتصالات کا دفتر ہے یہاں سے کنیکشن دیا جاتا ہے اس کو جاری رکھنا آپ پر منحصر ہے نمبر ملتا یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا تمہیں اراج المومنین نماز مومنوں کی معراج ہے رب سے ملاقات ہو جاتی ہے مسجد میں آئے نمبر مل گیا اللہ سے بات چیت ہوئی آپ نے ہدایات لیں آپ باہر نکل گئے اب آپ کا کام ہے کہ اگلی نماز تک اس رابطے کو آپ قائم رکھیں رب سے نمبر آپ کا مل گیا یہاں سے باہر نکلے تو یہ ملے رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ سیڑھی اترنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے اس کے بعد آپ کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے آپ اس کے کنٹرول میں کوئی نہیں ہے اپنی مرضی کی تجارت ہے اپنی مرضی کا اٹھنا بیٹھنا ہے اپنی مرضی کا کھانا پینا ہے اپنی مرضی کرنی ہے تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا رابطہ اس سے ٹوٹ گیا ہے لہذا صحابہ جب مسجد سے جایا کرتے تھے تو وہ بازار میں بھی نماز میں ہوا کرتے تھے مطلب یہ کہ تجارت کر رہے ہوتے تھے تو اتنے ہی اللہ کے قوانین کے پابند ہوتے تھے جتنے نماز کے اندر وضو کے اور نماز کے مسائل کے پابند ہوتے تھے زراعت کرتے تھے تو انہیں قوانین کی پابندی کرتے تھے نماز کیا اللہ کے احکامات کے مختلف احکامات کی پابندی کا نام نماز ہے یہاں پر رکوع ہے سجا ہے قیام ہے کچھ تلاوت ہے یہ اللہ کے احکامات ہیں نا حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ ان کو ادا کرتے اس کو کہتے ہیں آپ نماز جسے عربی نے کہا سال باہر آپ نکلے آپ دکان پر جب خریدو فروخت کر رہے ہیں تو وہاں کی نماز کے آداد ہو رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ ڈنڈی مت مارو بلاک سو مکارا والیزان نہ کپڑا کھینچ کے ناپو نہ نا ڈنڈی دبا کے تولو سوز مت کھاؤ او فن کے لوگ مکیال اوپن کیلا والیزان ولا کب کا سننا ہو <احن> سکتا ہے کوئی آدمی اس نماز کا پابند ہو لیکن تجارت کے اندر وہ جا کے رب کے کماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کا رابطہ وہاں ٹوٹ گیا ہے۔ وہ بازار میں ہو کر بھی نماز میں ہوتے تھے مسجد میں ہوتے تھے کیوں رابطہ جو رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ہم ہاں مسجد میں ہو کر بھی بازار میں ہوتے ان کے دل ہاتھ کے رہتے تھے یہ ایگریمنٹ ایکسٹینڈ ہوتا نماز سے نماز تک اگلی نماز میں آپ آئے تو آپ مسلمان رہے نہیں آئے تو فقد کا فر یہ کون سا کفر ہے جسے ہمارے لاما نے کہا کہ یہ حقیقی کفر ہے یعنی حقیقت میں وہ آدمی کافر ہو گیا لیکن قانونی طور پر مسلمان ہیں عملی طور پر کافر ہو گئے قانونی طور پر مسلمان ہیں ہمارے ذمے کے جنازہ پر کسی چھ فٹ جگہ کے اندر دبا دیں باقی آگے جیسا اس کا عمل ہوگا ایسا بھگت لے کر یہ ہے کیفیت نماز کی چاوا کہتے ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس کے تر پر ترک کرنے پر اتنی شدید بید کو پرتی آئی नमाज से नमाज तक इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है कोई छुट्टी नहीं है आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लें बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें लेट के नहीं पढ़ सकते उंगली के इशारे से पढ़ लें उंगली के इशारे से नहीं पढ़ सकते आम के इशारे से पढ़ लें लेकिन माफ नहीं اتنی اہم چیز آم کے اشارے سے قیام ہوگا آم کے اشارے سے رخو ہوگا آم کے اشارے سے سجدہ ہوگا جب تک میری ایک چیز بھی حرکت کر رہی ہے مالک تو تیری تابے دار یہ سجدے کرتی رہے گی تجھے رخو کرتی رہے گی تجھے تیرے سامنے کرو چاہے وہ آنکھ ہے چاہے وہ انگلی ہے معاف نہیں اس لیے کہ رب سے رابطہ رہنا بہت ضروری راج ایجا فرمایا اللہ زین صلاح واتے حافظ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنی صلاح کی اس سلے کی اس کنیکشن کی حفاظت کرتے ہیں کسی کو لائن توڑنے نہیں دیتے جب بڑی مشکل سے کسی کا نمبر ملے نا تو پیچھے جتنی مرضی کا لائن لگی ہوئی آدمی کسی کو کریڈٹ کی طرف ہاتھ نہیں لے جانے دیتے پیچھے میں لگی ہوتی ہے نا لائن باہر بوتھوں پر جمعے والا دن ہو یا چھٹی والا دن ہو تو آپ کو پتا ذرا مشکل ملتا ہے اس لیے ہر آدمی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے ریٹ تو کم ہوتے بڑی مشکل سے نمبر ملے آدمی کو تو کسی کو توڑنے دیتا ہے فل من کٹات اس سے جڑ جو, جو تجھ سے کٹے فل اور جب آیت کے درمیان میں سواد اور لام لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھو یہاں توڑو مت آیت کو آیت کو جاری رکھو اس کو مت کرو یہاں رکو مت لہذا وہ اپنے اس رابطے کی حفاظت کرتے ہیں نہ بیوی کو توڑنے دیتے ہیں نہ اولاد کو توڑنے دیتے ہیں اس لیے کہ اسے رب کا نمبر رب کے ساتھ اس کا رابطہ بڑی مشکل سے ہوا نہ تجارت کو توڑنے دیتے ہیں. انہیں پتا کہ جہاں بھی مسکنڈکٹ ہوگا وہاں رب سے میرا رابطہ ٹوٹ جائے گا اور یہ رابطہ انہیں بڑا عزیز وہ بازار میں بھی ہوتے تھے تو اللہ سے ڈرتے رہتے جسے کہا گیا کہ جب نماز ختم ہو جائے فائزہ سڑا تو فانتا شروع وبتا وہ منفاض اللہ وزق اور اللہ کا سیرم صرف مسجد کے اندر نہیں جب تم زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہو روزی تلاش کر رہے ہو تو وہاں بھی رب سے تمہارا رابطہ رہنا بہت ضروری وزق اور اللہ کثیر اللہ کب اور جب میدان جنگ کے اندر ہو تم وہاں بھی رکھا اللہ کو اللہ لالک میدان جنگ کے اندر بھی تمہارا جی اچ کیوں سے رابطہ بہت ہوگی آپ اندازہ کریں دشمن سامنے سف آ ہے اس موقع کی تلاش میں ہے کہ مسلمان نماز میں لگے تو ہم حملہ کر کہا گیا کہ دو حصوں میں بانٹ لو مسلمانوں کو آدھے مورچے پر کھڑے ہو ہوئے باقی لوگ آ کے نماز پڑھیں جب یہ ایک سجدہ کر چکے مطلب یہ ایک رقط پوری کر لیں تو یہ مورچے پر چلے جائیں مورچے والے آ جائیں نبی کے پیچھے دوسری رقت وہ نبی کے پیچھے پڑھ لیں نبی کی دو رکتیں ہوگی مجاہدوں کی ایک ایک رکت ہوئی بعد میں پھر یہ جو اٹھے ہیں جو دوسرا طائفہ آیا تھا یہ دوسری رکت ملا کے اپنی دو رکتے پوری کرے گا یہ مورچے پہ چلا جائے گا اور مورچوں والا دوسری رقت پھر پڑھ کے اپنی دو پوری کرے لیکن ناز نہیں ہے کوئی اندازہ ہوا نماز کس کا نام ہے معاف نہیں ہے اتنے نازک حالات کے اندر بھی معاف نہیں اور وہاں بھی کہا گا کہ اسلحہ جو ہے وہ خزو حضرا کن ہو وہ خزو اسلحا اپنا اسلحہ لے کر نماز میں کھڑے ہو ہاں جو بیمار ہو اسلحہ نہیں اٹھا سکتا اور ازمن مترین یا خدشہ یہ ہے کہ بارش ہو گئی تو تیر بھیگ جائیں گے دنیا ان کی بھیگ جائیں گی چمڑا بھیگ جائے گا کمان کا تو پھر تم اسے کہیں ایک طرف کر کے رکھ سکتے ہو لیکن اصلاح لے کر کھڑے ہو یہ مومن کا زیور ہے یہ ہے نماز یہ ہے سالاب مسجد ہے تو سالاب کا دفتر اس کا کام ہے آپ کا رابطہ رب سے کرا دینا اب آپ جانے آپ کا کام جانے آپ کار ڈالتے ہیں نمبر ملاتے ہیں آپ کا نمبر مل جاتا ہے سال کا کام ختم ہو گیا آپ کی مرضی ہے دو منٹ بات کرتے ہیں دس منٹ بات کرتے ہیں پانچ منٹ بات کرتے ہیں اب ڈسکنیکٹ آپ نے کرنا ہے کیا پیسے ختم ہوں گے تو ڈسکنیکٹ ہوگا اس کا کام ہے رب کے ساتھ آپ کا رابطہ کرا دینا ج فرمایا نماز پڑھنے والا المسلی ربا نماز پڑھنے والا اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا اپنے رب سے کتنا خوب ہے کسی بڑے آدمی کی ملاقات کے لیے وقت لینے کے لیے کتنے جوخم بلنے پڑتے ہیں کبھی ایک کی منٹیں کبھی دوسرے کی منٹیں کبھی تیسرے کی منتیں ہمیں اپوائنٹمنٹ لے دیں جسٹ فیو منٹس اور ایک طرف وہ ساری رات انتظار کرتا ہے آج قدر کوئی نہیں نا کل جب اس کی باری آئے گی پھر تم بھی اسی طرح دیکھا کہ یہ کرو گے مل گیا اس سے اپنے دل کی بات کرو اپنی زبان میں کرو فسٹوں میں کرو پٹواری میں کرو اردو میں کرو پنجابی میں کرو انگریزی میں کرو اپنے دل کی باتیں اس کے سامنے رکھو وہ ہے جو غور سے سنتا ہے تھکتا نہیں ہے تنگ نہیں آتا اور تمہارے مسائل حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے صحابہ نماز سے کیا کام لیتے تھے چند ہفتے ہوئے میں نے ایک آدمی کو دیکھا یہاں داپ کو مسجد بند کرنا ہے تو وہ بیٹھا ہوا تھا بہت لگا ہوا تھا اپنی زبان میں اپنی زبان میں ہماری پہاڑی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے میں یہاں کھڑکیاں وغیرہ کو رہا میں نے سمجھا دو آدمی بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے اتنے کلوز باتیں کر رہے وہ اتنی گہری باتیں کر رہے وہ جیسے بے واقف کار انسان اپنے گھر کے حالات ڈسکس کرے مسلمانوں کے مسائل پاکستانیوں کے مسائل اہم کہ میں ان کو جا کے کہوں گا نماز بند مسجد بند ہونے کا وقت ہو گیا ہے دیکھا تو اللہ اپنی لگا آس ہے اور اللہ سے باتیں کر کیوں نہیں کرتے اسے باتیں آپ اس لیے کہ ایمان کی کمی ہے جو ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے ان کے یہاں تو ہم لائنوں میں لگے رہتے جو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس سے مانگنے پر اظر بھی ملتا ہے اور جس کا مانگا ہوا ضائع نہیں جاتا ایسی چلوا دیں گے جب پسینے چھوٹیں گے تب چلوائیں گے آپ نے اللہ سے جو بھی سوال کیا جائز سوال کیا جائز دعا مانگی کی کبھی نہیں جائے گی دنیا میں وہ پوری ہو یا نہ ہو لکھ لی جاتی ہے تول لی جاتی ہے ناپ لی جاتی ہے قیام کے دن کہا جائے گا کیا بندے تو نے یہ دعا کی وہ تیرے حق میں ٹھیک نہیں تھی تمہیں معلوم نہیں تھا بچہ لائٹر مانگتا ہے ماچس مانگتا ہے آپ نہیں دیتے ٹھیک ہے نا کیوں نہیں دیتے بچہ اس کو پتہ نہیں آگے گا دے گا لیکن آپ اس کی دعا رد بھی نہیں کرتے کچھ ٹاپی پکڑا دیتے ہیں کوئی کھلونا پکڑا دیتے ہیں اس کا رانگا راضی کرتے ہیں نا آپ یہ چیز تیرے ہاتھ میں بہتر نہیں تھی میں نے تیری دعا محفوظ رکھ لی ہے اور کہا جائے گا کہ اس کی دعا کا جھرنا کے دوست سے ہاں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مسلمان یہ ایک کاش میری وہ دعا جو دنیا میں پوری ہوئی تھی وہ بھی نہ ہو آج مجھے ان پہ عجب مل جاتا اس لیے کچھ وقت بڑا محتاج ہوگا ان سے تب سے مانگے لیکن فرض نماز یہ مسلمانی کی سب سے پہلی شرط جو جنوب ہے بونیال اسلام اور آخ ایمان لانے کے بعد جو پہلی چیز گنوائی وہ ایک نم نماز کا قائم کر سلاد کا قائم کرنا سلا کو کنٹینیو رکھنا کہیں بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو سلاد پڑھو فرمایا سلاد قائم کرو کائم وہی چیز ہوتی ہے جو ہر وقت کھڑی رہتی ہے اسے ٹوٹنے مت دو تمہارا رابطہ اب سے ہوا ہے کنیکشن رب سے ہوا ہے بازار میں بھی یہی ہونا چاہیے کاننا کا تراؤ وہ تو تے دیکھ رہا ہے پہلم تک ان को پہننے ہوئے اور آکا اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میں کہتا ہوں وہ ٹیکسی والے نے شیشہ جو ہے وہ فکس کیا وہ تو سواری سمجھتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا کیونکہ وہ تو ڈرائیور کو نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا کیونکہ وہ تو ڈرائیور کو نہیں دیکھ رہا اسے شیشے میں ڈرائیور نظر نہیں آ رہا اس میں کیا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ڈرائیور نے فٹ کیا وہ کرتے ہیں نا ڈرائیور خاص کر لیڈیز سواری ہو تو پھر کرتے ہیں زیادہ وہ بچاری سمجھتے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا دیکھنے والا تار رہا ہوتا ہے لیکن وہ یا علم و خائن وہ آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تار رہا ہوتا ہے وہ گراف بنا رہا ہوتا ہے بہرحال یہ ہے وہ مومن کامیاب ہوئے جو نماز میں خاشے ہوتے اللہ جی نحم فی سلا جب آدمی کو پتا ہو کہ میں رب کے سامنے کھڑا تو پھر اس پتہ ہونے کے کچھ آداب ہوتے جب کیڑی کسی بڑے آدمی کے دفتر میں آدمی جاتا ہے تو کتنا ڈرتا ہے میری کسی ذرا سی بات پہ یہ ناراض نہ ہو جائے اور میں جو اپلیکیشن لے کر آئے وہ رد نہ کر دے سمیت بیٹھے ہوئے یہ جوتے باہر اتار کے اندر جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جوتے سمیت اندر داخل ہونے پہ یہ کہ تم کیا اور باب مسکین بن کے جاتا ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے آنکھیں بھی نیچی ہو جاتی ہیں چوکری دروازے کے باہر ہوتا ہے جو ہی اندر جاتا ہے مسکین بن جائے ایسا نہ ہو کہ کہیں اس اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں امیر آدمی ہوں ہر حال سے اپنے آپ کو وہ برے حالوں ثابت کرتا ہے بات کرے گا تو بڑی نرمی سے جیسے بھوک سے بچارے کے دو دن سے کھایا کچھ نہیں آواز بھی نہیں نکل رہی یہ کیفیت ہوتی اللہ کے بارے میں یہ ڈر کوئی نہیں جب بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور سب سے مقرب آدمی اس وقت ہوتا ہے جب سب سے نیچے ہوتا ہے اپنی سب سے معزز چیز جو ہے وہ زمین ہے وہ جب زمین پر ڈال دیتا ہے اپنی ایگو کی نفی کر دیتا ہے اپنی انار کی نفی کر دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم مرنے نہیں دیتے پانچ بچے ہوتے ہیں نا تو ایک سائٹ پہ کر کے منہ کھول دیتے ہیں دیکھو کچھ بھی نہیں اندر ہم اپنی ایگو کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھ کے منہ کھول دیتے دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں ہم نے ماتھا ٹیک دیا ابھی سیڑھیاں مسجد کے لیے ایگو پھر ہمارے منہ میں آ جاتی پھر گردن اکڑ جاتی ہے گردن میں سریا پڑ جاتا ہے ابھی یہ جھکا کر آیا تھا ایک دفعہ چیز گل جائے دوبارہ پھر ویسی ہو جاتی ہے دہی ایک دفعہ لسی بن جائے نا پھر کبھی دہی نہیں بن سکتا اور دودھ دہی بن جائے نا تو کبھی دودھ نہیں بن سکتا لسی بن ہے دودھ پلٹ کے نہیں بن سکتا اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو مر جائے اور اس کی کوہان بھی گل جائے گلی ہوئی چیز پھر بنتی نہیں اگر تم خواشیں ہو اندر بندے تھے تو بار پھر تو بند ہو اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول کے آئے سر تو نے ٹیکا نہیں تھا وہ جو اقبال نے کہا نا جو سر بسدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز یاخرد نے کہہ بھی دیا لائے لا تو کیا حاصل دلوں نگاہ جو مسلمان کی تو کچھ کتنے بت لے کر آتے ہو سجا کر کے نکل جاتے ہو ساتھ لے جاتے ہو اللہ جی نمفی صلاحی ہوں ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بار بار اپنی داڑھی کھجا رہا ہے سیدھی کر رہا ہے اور ہاتھ اس کے مسلسل حرکت میں ہی لگے ہوئے آپ نے فرمایا یہ آدمی خاشع نہیں ہے اگر یہ خاشے ہوتا تو یہ خوشوب اس کے جوارح میں لازم نظر آتا کنسنٹریٹ ہوتا تو کنسنٹریشن کسی کی آزار کے بارے میں ہوتی تو اٹینشن ہو جب ہو جب فوجی اٹینشن ہوتا ہے تو اس کے سامنے کون ہوتا ہے والدار مکھھی ناک پر بیٹھ جائے وہ اڑاتا نہیں اس کا نام ہے اٹینشن اور بقال فوجی کے کرنل محمد خان چاہتا ہے اس میں سب سے بڑی جو تمنا آدمی کی ہوتی ہے خاص ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پریڈ ختم اور میں جی بھر کے کھجالوں یہ تمنا ہوتی ہے اسجہ اس کا نام آپ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہوں آپ کے ساتھ بھی باتیں کر رہا ہوں کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر دیکھ رہا ہوا سیدھی کر رہا کبھی کان کی میل نکال رہا ہو کبھی کپڑے سیدھے کر رہا کبھی گھڑی سیدھی کر رہا تو پتہ چلتا کہ آدمی اب نارمل ہے کوئی کمپلیکس ہے اس کو توجہ کوئی نہیں ہے باتیں اللہ سے ہو رہی ہوں اور ایمان یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ انداز نماز کرنے حجا نماز کے آداب ان کے ساتھ ہوگی تو اس کا نام سلاح ہے سلا ہوگا تو سلاح ہے اب عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو اسلام کا کون سا نقصان ہو گیا یا دیگر معاملات میں ہم نے کرائٹیریا یہ بنایا ہوا ہے کہ سر یہ نہ کرنے سے مسلب میرے داڑھی نہ رکھنے سے اسلام کا کیا نقصان ہے جی اور میرے داڑھی رکھ لینے سے اسلام کا کیا فائدہ ہے مسئلہ یہ نہیں ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا نقصان ہے آپ اگر نماز نہ بھی پڑھیں تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی آدمی شراب بھی پی لے سارے بھی شراب پیتے رہیں تو بھی اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتے وکال اب حسین تاخران تم امن فراتے زمین اللہ لگنی ان حمید <وَنحَمِيد> تمہاری نمازوں سے تو اللہ کی خدائی نہیں چل رہی نا اس کا کام تمہاری نمازوں سے نہیں چاہ تمہاری نمازوں سے آکسیجن نہیں بنتی پانی نہیں بنتا درخت نہیں اگتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یہ جو بھی فائدہ یا نقصان ہے یہ خود تم کو تو کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اس کا مجھے کتنا نفع یا نقصان جیسے دنیا کے معاملے میں آپ نے یہ ذابطہ بنایا ہوا ہے کہ اس کام کے نہ کرنے سے مجھے کتنا نقصان ہوگا اور اس کام کے کرنے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا لہذا آپ اس میں پھر خود گرزی بھی کرتے ہیں حالانکہ خود گرزی یا نفسہ نفسی کرنے کا معاملہ آخرت کے معاملے میں وہ فیض عال کا پھل نفسہ نفسی کرنے والو اس میں نفسہ نفسی کرو ان جنتوں کے لیے ان نہروں کے لیے ان نوازیوں کے لیے اس اکرام کے لیے نفسہ نقشی یہاں کرو. کہا گیا کہ نیکی میں کسی کا کوئی احترام نہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پانی پینے کے بعد جو طرف آدمی بیٹھا ہوتا تھا اس کو بقایا پانی دے دیا کرتے تھے اور وہ اسی طرح دور کرتا ہوا آیا کرتا ایک دفعہ آپ نے حضرت عبداللہ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے دائیں طرف اب اپنے معمول کے مطابق آپ نے ان کو پانی کو پکڑا دیا لیکن پھر بچے وہ بڑے جئیید صحابہ بیٹھے ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم ان کو دے دوکش یعنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دے دو تو تمہارا کیا کروں کا جی بالکل جتنے وہ محتاج ہیں نیکی کتنا میں بھی ہوں آپ خوش ہو گئے بچے کی لالچ دے کر نیکی میں آپ نے فرمایا اللہ اس کی نیکی کی لالچ میں اضافہ انہوں نے کہا جی بالکل اس میں کوئی احترام نہیں جتنے وہ محتاج اتنا میں بھی محتاج ہیں اگر کرائٹیریا یہ بنا لیں آپ اسلام کیا ہے اسلام کوئی گت نہیں ہے کوئی مادی وجود نہیں ہے نہ سونے کا بنا ہوا ہے نہ چاندی کا بنا ہوا ہے نہ مٹی کا بنا ہوا ہے اسلام آپ کو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کا نام اسلام ہے آپ نے نہیں مانے آپ نے اپنے حصے کا اسلام مار دیا ہے. سمجھے نا بات جیسے آپ کو اللہ نے بچے دیے کسی طرح اسلام بھی آپ کو دیا ہے ساری دنیا میں موجود رہے لیکن تو اپنے گھر میں اس کو مار چکا ہے درخت ہے نا چجرا طیبہ ہے نا ہر گھر میں لگانے کے لیے دیا گیا اپنے حصے کا مار کے محلے والے کو مشورے دے رہے ہو کھاد ڈالو پانی ڈالو اسے کترو اسے فنا کرو ڈھی کرو اپنے گھر والا مار آئے ہو تم اسلام کس کا نام ہے اگر آپ کو اللہ نے جویا کا مار دیے آپ نے مان لیے تو اسلام یہ ہے اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو فائدہ ہوگا اسلام یا دین خود لوگوں کے فائدے کے لیے آیا ہے، اپنے لیے نہیں آیا اسلام کے دین کیا لوگوں کے فائدے کے لیے دیے گئے اللہ کے احکامات یا لوگوں کو نقصانات سے بچانے کے لیے دیے گئے اللہ کے احکامات لوگوں کے فائدے نفی نقصان کے لیے یہ ساری اللہ کے اپنے لیے نہیں ہے اگر چھوٹ سے منع کیا گیا ہے تو اس لیے کیا گیا اس میں تمہارا فائدہ تمہاری سوسائٹی کا فائدہ زنا سے روکا گیا ہے تو اس لیے روکا گیا ہے کہ خود تمہارا اپنا فائدہ ہے بے حیائی کو عام کرنے سے روکا گیا ہے فوائد کو پھیلانے سے روکا گیا ہے تو اس لیے روکا گیا کہ اس میں نفا نقصان تمہارا اپنا ہے بے حیائی پھیلے گی ڈشنٹینے لگیں گے گھروں میں بلو لوگ دیکھیں گے تو بچیاں کس کی ماری جائیں گی کسی غریب کی ماری جائیں گی ٹھیک ہے نا اللہ کا اس میں کیا نقصان ہو بچیاں تمہاری ہوا ہوں گی بچے تمہارے ہوا ہوں گے بچیاں تمہاری مریں گی نقصان ہوگا تو تمہارا ہو لہذا اس کے لیے اس طوفان کو روکنا بہت ضروری بے حیائی والی جو اس حیوان کو زندہ کر دیتا ہے اس کا روکنا بہت ضروری پھر بڑوں پر ان کا بس نہیں چلتا غریبوں کی بچیاں پھیلاتے بڑے ہیں پیٹ بھرے لوگ غریب آدمی کو اپنی روزی سے صورت نہیں ہے بےچارے کو یہ فیشن کے طور بے آئی آئی وہ فلاتے ہیں ان کی ڈش میں سالن کوئی نہیں ان کے کوٹوں پہ ڈش کہاں سے آئے گی وہ تو ان کے چھت پر جاتی ہے جن کا پیٹ بھرا ہوا پھیلاتے وہ نتیجہ کون بھگتتا ہے غریب کی بچیاں اس لیے انہیں پتا یہ تھا آر درج نہیں کروا سکتی بہرحال اگر ہم کرائٹیریا یہ بنا لیں کہ میرا کیا نفع یا نقصان ہے تو ہم بہت آسان رہیں بہت ایزی رہیں گے بہت سکھلے رہیں گے بہت سخی رہیں گے آپ دیکھیں اگر آج آپ گھر میں جا کر یہ بتا دیں کہ آپ کے محکمے کی طرف سے یہ سرکولر آیا ہے کہ جو آدمی داڑھی رکھے گا سو روپیہ میں ملے گا داڑھی صرف سو اب گھر والی شروع ہو جائے گی آپ تو گاڑی میں بالکل چاند نظر آتے ہیں اور اگر آپ کو کائل نہ کر سکے پہلی تو یہ کہ اگلی پہلی آنے قائل کائل لے گی وہ آپ کو نہ ہوا تو پھر اماں سے مدد مانگے گی کہ اما دیکھو ہمارے دس مرلے کے مقام کا اتنا کرایہ نہیں آتا جتنا اس کی چار انچ کی داڑھی کا میں یہاں مل رہا ہے اور یہ داڑھی نہیں رکھ رہا سو روپے تیری ساری قیمت ہے کیونکہ یہ سو روپے ان کے فائدے کا ہے سمجھے نا اپنے سو روپے کے فائدے کے لیے بیوی تجھے کہہ رہی ہے داڑھی رکھ لے لیکن تیرا کیوں سوچے وہ جب تو خود اپنا نہیں سوچتا تو وہ تیرا لیے, لیے سوچنا ہے اتنا جمع کروں گی تو اتنے سال کے بعد اتنے کرے آ جائیں گے یہ وہ اپنا جمع کروں تیرا کسی کو خیال نہیں اور اس لیے نہیں کہ تجھے اپنا خیال خود نہیں جب کوئی مر جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی بچے ہیں تو ان کے چاچے بھی ہیں مامے بھی ہیں کوئی دادا نانا بھی ہے پیچھے زمین بھی ہے مکان بھی ہے اس کا کسی نے سوچا ہے جسے چھ فٹ اندر دے آئے ہو اس کا وہاں کوئی نہیں ہے اس کی کسی کو فکر ہے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جوان بیوی ہے یہ سوچا ہے تجھے اپنی فکر خود نہیں سو روپیہ ساری تیری خوبصورتی کی قیمت ہے صرف سو روپئے کا الاؤس ملنا شروع ہو جائے تو سارا گھر تیرے پیچھے بچوں سمیت پڑ جائے گا کہ داڑھی رکھو کیونکہ یہ ان کے فائدے کی چیز اس کے بغیر تو یہ تیرے دشمن ہیں کیوں دشمن ہیں اپنے دادا کی سوچتے ہیں تیری کوئی نہیں سوچتا یا بنوالے کمن انفسکم ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے اپنی سوچو کیا ہوگا تیرہ نفع نقصان کتنا ہے قبر میں چلے گئے قبر کے اندر سب سے پہلا سامنا جو بندے کا ہوتا ہے وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے عالم برزخ میں سب سے پہلا سامنا اللہ کے رسول سے ہوگا اور آپ اندازہ کریں کہ جب کسرہ کا کاشر آیا ہے اس نے منچے بڑھائی ہوئی تھی داڑھی کوئی نہیں تھی غیر تھا کافر تھا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کے پوچھا کہ یہ شکل کیوں بگاری ہوئی ہے اس نے کہا میرے رب نے ایسا کہا ہے آپ نے فرمایا میرے رب نے تو کہا کہ منچے چھوٹی کرو داڑھی بڑی کرو اب سوال یہ ہے کہ فرشتہ جب قبر میں یہ پوچھے گا کیا پوچھے گا تمہارے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور ایسا بیات وقت کروڑوں آدمیوں کے لیے ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ براہ راست دیکھتے ہیں نا براڈ دیکھتے ہیں نا کسی کی تدفین کی دیکھتے ہیں کسی کی شادی کی دیکھتے ہیں کوئی کرکٹ میچ دیکھتے ہیں کروڑوں دیکھتے ہیں پردے ہٹا دیے جاتے اور پوچھا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اور وہاں جھوٹ کوئی نہیں چلتا ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آدمی کی طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا تو یہ لاکھ کہتا رہے نا یہ میرے رسول ہیں اگر رسول نے منہ پھیر لیا تو فرشتوں کو پتا نہیں چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے سب سے پہلا سامنا یہ امال تو قیامت کے دن کھلیں گے جب وہ پوچھے گا مہادینوں تو وہ جو آپ ریلیجن کا آپ نے کھانا رکھا ہوا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کے اس میں لکھ دیتے ہیں آپ اسلام آپ سمجھتے ہیں اس طرح کا کوئی کھانا ہوگا فارم ہوگا منکر نکیم کے پاس وہ آپ کے ہاتھ میں دے گا فوراً فل اپ کر کے دے دیں گے اسے وہ پاسپورٹ بنا کے جنت میں بھیج دے گا آپ کو وہ پوچھ رہا ہے کہ زندگی کس نظام کے تاپ گزار کے آئے ہو ان کو بھی پتا جنازہ کر کے انہوں نے دفن کیا ہے مسلمان ہی ہے مسلمانی مسلمان بھی ہوئی ہوئی ہے پوچھ رہا ہے کس نظام کے تاپ زندگی گزار کے آئے ہو ساری زندگی انگریزوں کے کتے نہ لاتے رہے ان کو کیا جواب دوں گے اسلام کے مطابق وہاں تو وہی نیشا نکلے گا ہاں ہا لادری مجھے پتہ ہی نظام کس کو کہتے یہ سوال وہ ہیں جن کا جواب سچ نکلے گا اندر سے مر رب دکھ. تیرا رب کون ہے انہیں نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین ہے سب کا رب اللہ ہی ہے وہ پوچھے گا تو کس رب کے تا پہ رہا ہے ارباب متفر خیر املا <بُلْقَحَا> اکیلا ہی رب تھا یا باب ارباب تھے کیا جواب دو کتنوں کی غلامی کر کے آیا ہوں گنتی نہیں کر سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر کے اندر کا نفع نقصان آپ نے سوچنا ہے بیوی بچوں نے اپنی سوچ سوچنی ہے اور جس چیز میں انہیں اپنا نفع نظر آتا ہے وہ تو تجھے کھڑا کھڑا بیچ دیتے ہیں اگر وہ تیرے آخرت کی زندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں وہاں تیرے نفع کی نہیں نقصان کی سوچتے ہیں تو دنیا داری کے طور پر بے شک وہ تیرے دوست نظر آتے لیکن ہیں تیرے دشمن جو تیری قبر کی نہیں سوچتے ان ازوا دیکم اولاد کم, کم اور اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ جب تمہیں اپنی فکر نہیں ہے تو انہیں تیری فکر کیوں ہو ان کو تو اپنی فکر ہے نا کم از کم یہ تو نہیں ہے اپنا فائدہ تو وہ دے یہ آپ کا کام ہے اپنا نفع نقصان تو بہرحال نماز کی بات چل رہی ہے تو نماز جیسی مطلوب ہے اگر ویسی نہ ہوئی اور وہاں سے ریجیکٹ کر دی گئی تو کیا ہو اس لیے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے مولان سکم اللہ جو جیسی چیز تم اللہ کے حوالے کرو گے اسے ویسا ہی اللہ کے یہاں پاؤ گے ایک آدمی ہے وہ مجھے کوئی چیز پکڑ دیتا ہے کوئی خراب گھڑی دے جاتا ہے کوئی خراب سبزی دے جاتا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں لے جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد آئے گا تو جیسی دے کر گئے ویسی ہی لے گا نا میں نے اس باسی سبزی کو تازہ تو نہیں نہ کرنا خراب گڑی کو ٹھیک تو نہیں نہ کرنا نمازیں تیری بے روح ہوں گی تو اللہ نے روح نہیں ڈالنی وہ تو جیسی تم اس کے حوالے کرو وہ پکڑ کے تیرے ہاتھ میں دے دے بھائی چلا ہوا کارڈ کوئی آدمی مجھے دے جائے وائلڈ کارڈ ختم ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد آئے وہ مجھے کارڈ مانگے میں کارڈ اس کے ہاتھ میں دے دوں جا کے وہ پے فون کے اندر دے تو وہاں انڈیکیشن مل جائے کہ وائلڈ کارڈ نکالو فورن بائر وہ دی سرکار یہ میرا کارڈ کیسے وائڈ ہو گیا بھائی تم نے دیا ہی ایسا ہے خرچ کر کے آئے ہو نا اس میں جانے کو نہیں تو نہیں تیری نماز اللہ نے تیرے ہاتھ میں دے دینی ہے اگر لائٹ نہیں ہے پولیس رات پر کام نہیں کر رہی ہے تو کچھ تیرا ہے اللہ نے تو سیل نہیں ڈالنے تھے نا سیل تو تو نے ڈالنے خوشو تو نے بھرنا تھا خوشو تو نے بھرنا تھا روح تو نے ڈالنی تھی اللہ کے حوالے تو جیسی طرو گے باسی اسے لے لو وہ تمہیں تو زندہ کرے گا تیری نماز کو زندہ نہیں کرے گا اس میں جان سونے ڈالنی لہذا ول تنظ اور نقص مدا مت لے یہیں سے تھان پھٹک کر دو کیسے کارڈ وہاں جمع کر رہے ہو ان سے جنت کے دروازے کھلیں گے بھی یا نہیں کھلیں گے بعض بینک ہیں نا بعض محکمے بھی ایسے ہیں کہ اپنا کارڈ آپ جا کے جو ہے اس میں دے مشین میں تو دروازہ کھول دیتی آپ کی نمازیں آپ کے ہاتھ میں دے دی جائیں گے اگر جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو ایلن جا نہیں کھلتا تو لومو ان خواتا تم اپنے آپ کو ملامت کرو آخر تم نے اللہ کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہوگی تو یہ کارڈ خراب ہوا ہے نا ورنہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دروازہ کھل جانا چاہیے نہیں کھلا تو تو نے کہیں نہ کہیں اس انرجی کو ضائع کیا ہے نا کل میں وہ خراب کر کے آئے ہو تو جیسی دو گے ویسی ملیں گی تم لہذا یہاں سے دیکھ لو کہ کیسی نماز تم اللہ کو دے رہے کیسا صدقہ اللہ کو دے رہے کیسی نیکیاں کر رہے ہو تم اگر وہاں چھان پھٹک ہوئی اور وہاں سے رد کر دی گئی تو واپس پلٹ آنے کا کوئی امکان نہیں جب اہلے ایمان جائیں گے نکل رہے ہوں گے پل پر سے اور اس پل پر سے ہر ایک کو جانا ہے یہ بھی اصل میں اللہ کی شان ہے کہ رسولوں کو بھی اس پل پل کے اوپر سے یعنی جہنم کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانا ہے لو کان او لائے آلے دوہا اگر یہ رسول بھی آلیہ ہوتے تو کبھی جہنم کے اوپر سے نہ جاتے یہ دکھانے کے لیے تو اگر یہ صورتحال حال ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو یہ آواز دیں گے یوم یقون مناسب اب المنافقا تو لہٰذا جی نا آپ سرکار ہمارا انتظار کرے ہم بھی آپ کی روشنی روشنی میں ساتھ چلے چلیں گے ایسا آتا ہے نا دیہات میں بارش ہے رات ہے اندھیرا ہے کوئی آدمی جا رہا تو کوئی پیچھے آواز میں ہے بھائی صاحب ذرا صبر کرنا میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں اس کے پاس بیٹری کوئی نہیں ہے باہر یا آواز دیں گے ان جو ہمارا انتظار کرو نک تب اسمنٹ ہم بھی تمہاری اس روشنی سے فائدہ ہو لرجو وراہ کم آواز آئے گی پلٹ کر پیچھے جاؤ کی لرجم فل تم سو نور آ وہاں سے نور لے کر آؤ التماس کما کے لاؤ یہ نور یہاں بٹتا نہیں ہے یہ دنیا کی کمائی ہے وہ سمجھیں گے کہ جہاں ہمارا حساب کتاب ہوا ہے شاید وہاں ہم کو کھڑکی بھول گئے وہاں سے نور مل رہا تھا تو ہم نہیں لے کے آئے سیدھے ذرا گئے ہیں. وہ دوبارہ پیچھے پلٹیں گے تو اللہ تعالی ان کے اوران کے درمیان دیوار مار فدور با بہن امب سور باپ باپ ظاہر باق نہ ہوں من کے بالب ایک طرف رحمت ایک طرف آزاد انہیں کہا یہ گیا تھا کہ پلٹ جاؤ اگر ممکن ہے یعنی دنیا میں فالتا میں سنورا وہاں سے کما کے لے آؤ کیا دنیا میں واپس پلٹ کے جانا نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جہاں حساب کتاب ہوا وہاں کو کھڑکی رہ گئی پلٹے دیوار مار دی یونا جن نکم محکم پیچھے سے آواز دیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے الم نکم ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کالو بلا ہمارے ساتھ کلما پڑتے تھے کالو بلا والا کی نقم تم سکم تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا وہ سر بس تم تم انتظار کرتے رہے ورن تم تم شک میں پڑ رہے کس نے دیکھا ہے میں نے کہا نا سو روپیہ صرف آپ کو الاؤنس ملنا شروع ہو جائے تو ابھی سارا کچھ سامنے آ جائے گا اس لیے کہ مہینے کے بعد سو روپیہ مل جاتا ہے نا اور یہ مرنا پھر مرنے کے بعد صدیوں کے بعد اٹھنا پھر پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے لہٰذا کلّا بل تحب اللہ جرون اللہ تم جلدی پسند کرتے ہو بس نہ چنگے تیرا ادار منڈے جلدی مل جائے چھڑا مل جائے سو دیر مل جائے اس کے لیے رکھ لیں گے لیکن زیادہ ملے آخرت میں ملے اس کی کوئی ضرورت نہیں تو نماز نماز کے آداب کے ساتھ میں نے کہا سنت سے ہم کہاں کہاں جان چھوڑائیں گے یہ بھی ہمارا ایک آپ سے کہ المیا ہے کہ کسی زمانے میں سنت کی تحقیق کی جاتی تھی تاکہ اس پر عمل کیا جائے اور آج کا سنت کی تحقیق ہوتی ہے لیکن اس لیے تو اسے چھوڑا جائے کسی زمانے میں کسی کام کا سنت ثابت ہو جانا اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ اب سب کو اس کو فالو کرنا ہے ابو بکر سے لے کر عمر سے لے کر نیچے تک اور آج کل کسی چیز کا سنت ثابت ہو جانا کہ جناب ہے تو سنت ہی ہے نا اس کا مطلب چھوڑنے کے قابل یہ رویوں میں فرق آیا ہے سنت اپنی جگہ ہے فلم بھی سب کو ہے سنتوں سے کہاں جان چڑائیں گے میں نے کہا نا خطرے کی سنت سے تو جان چھوٹتی نہیں ہماری حالانکہ اس میں داڑی میں رائے کے دانے کے برابر فرق نہیں دونوں ایک جیسی سنتیں جس کا نام آپ نے مسلمانی رکھا اس کا مسلمانی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کی بھی ہوئی ہوئی ہے ختنے یہودیوں کو بھی ہوتے ہیں پتہ آپ کو اس لیے کہ عزت ابراہیم کی سنت اور اسلام سے تعلق بھی ختنے ہوتے تھے سنت ابراہیمی کے طور پر اور بشارت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ آخری نبی مختون کون ان کے اندر آئے گا ایسی قوم کے اندر جس کا ختنہ ہوا ہوا ہے یہودیوں کو زوم تھا کہ یہ ہم ان کے یہاں اب بھی ختنے ہوتے ہیں جس کا نام آپ نے مسلمانی رکھا یہ سنت ہے یہ اگر نہ بھی ہو تو بندے کی مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مسلمان ہی ہوتا ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر بالغ آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے ختنے نہ کئے جائیں اس لیے کہ سطر ڈھانپنا جو ہے سطر چھپانا فرض ہے اور ختنے سنت ہیں اور فرض کو سنت پر قربان پر نہیں کیا جا لیکن اس کو تو ہم نے بڑا پکا پکڑا ہمارے ساتھی یہاں بھی آئے ہوئے ہیں سکھ مسلمان ہوئے ہم نے ان کے ختنے کروا دیے اس کو رکھوا دیا سنت خود رکھنے کے لیے تیار نہیں کیوں ہم پیدائشی مسلمان ہیں نا ہمیں کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ حاصل ہے اس کو رکھ دیا ہم سواب دونوں کا برابر ہے آپ سواب چوری لیتے اس کو کیوں کھلا رہے ہیں تو یہ رویے ہمارے وضو کے اندر چار فرضیں تیرہ سنتے نماز کے اندر چودہ فرضیں اکیس سنتے ہیں کہاں سے جان چھوڑاؤ گے سنت کے درمیان فرض اس طرح رکھا ہوا ہے جس کے پھول کی پنکھڑیوں کے درمیان اس کا بیج رکھا ہوا وہ تو سجتا ہی سنتوں کے ساتھ ہے کوئی بھی فرض اب فرض یہ ہے نماز کے اندر کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک آپ کو کپڑا پہنا ہوا ہوگا فرض اتنا ہے اور آپ میں سے کوئی بھی وہ فرض پورا کر کے نہیں آئے سنت پوری کر کے آئے آپ فرض صرف یہ ہے کہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک گھٹنا اس میں شامل ہے یہ اس کا ستر کا فرض ہے باقی سنت ہے سنتیں ہم پوری کر کے ہوں تو نماز اس کے آداب کے ساتھ اپنی سنتوں کے ساتھ سلو کما رہی تمونی اُس اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے یعنی ساری سنتوں کے ساتھ الحمد للہ الحمدللہ رب العالمین